اور اس لیے کہ اس کی طرف ان کے دل جھکیں جناؤ آخرت پر آمان ناؤ اور اسے پسند کریں اور گناہ کمائیں جو انہیں کمانا ہے